ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں درس دے رہے ہیں تو اب جو ہے اب بخاری شریف کی حدیث نمبر سات جی؟ یعنی پہلی چھ حدیث جو تھی وہ تھی کتاب البحی کی اب حدیث نمبر سات کی طرف ہم چلتے ہیں اور حدیث نمبر سات جو ہے اے اے کتاب ایمان سے ہے اور اس میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں اور انشاءاللہ العزیز اللہ ہی تعالی سب کا اپنی اپنی باری پر تذکرہ ہوگا اور حدیث نمبر سات کی عبارت پڑھنے سے پہلے ماشاءاللہ تو مجن بھائی بھی آگے ہیں اللہ تعالیٰ کے خیر دے <تصح> الحمد الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين الصدقوا وأولئك هم المتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام الاخر قد اصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو موريضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرون وامراء ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا یا يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك یا نبي الله السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ واسحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ حضرات گرامی سب سے پہلے جو ہے حدیث نمبر سات بخاری شریف کی حدیث نمبر سات حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال انا حمز لکبن ابی سفیان عن اي بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده الله اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وتصوم والحج وتصوم رمضان نبي كريم صلى الله عليه وسلم کی یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دینا اور نماز پڑھنا زکوٰۃ ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا یہ اس حدیث میں ان کا ذکر ہے اور حدیث کی صنعت جو ہے وہ آپ نے سماعت فرمائی ہے سب سے پہلے نام جو ہے عبید اللہ بن موسا بن بازام یہ کوفی اور سکارا راوی ہیں اور آپ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے دو سو تیرہ ہجری میں یہ چودہ ہجری میں اسکندریا میں آپ کا انتقال ہوا ہے آپ وہاں فوت ہوئے ہیں ابن قطبہ نے اپنے معارف میں ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن موسا منقر احادیث کی سماعت اور روایت کرتے تھے یعنی ان کو منقر حدیث جو ہے نا وہ کہا گیا ہے یہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی بخاری شری میں ایسے تسر سے راوی موجود ہیں جن کا انشاءاللہ گائے بگائے جو ہے نشاندہی رہ کرتا رہوں گا وہ اللہ بن موسا یعنی حدیث نمبر سات میں جو پہلے راوی ہیں وہ ایسے راویوں سے روایت کرتے تھے جو منکر حدیث ہیں اس لیے بہت سے علماء نے انہیں ضعیف بھی ذکر کیا ہے لیکن امام نوبی رحمتہ اللہ نے کہا ہے بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث میں کثیر مبت کی احادیث سے استدلال کیا ہے مگر ان روایات سے استدلال نہیں کیا جن سے وہ بدت کو روایت دیتے ہوں اور سلپ و خلب ان کی روایت کو قبول کرتے ہیں اس سے استدلال کرتے ہیں کسی کو انکار کے بغیر ان سے روایات سناتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے دوسرے راوی جو ہیں حنزلہ بن ابی سفیان بن عبد الرحمان بن صفوان بن امیہ بن خلب بن وحب بن حذافہ مکی کرشی ہیں اور یہ سکہ اور حجت ہیں حضرت عطا اور دیگر تابعین سے روایت کرتے ہیں ایک سو اکاون ہجری میں پود ہوئے ہیں بہت سے محدثین نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے تیسرے راوی جو ہیں اکرمہ اکرم بن خالد بن آس بن ہیشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن امرو بن مخزوم کرشی مکی ہیں وہ سکہ ہیں جلیل القدر عالم ہیں اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس سے سماعت کی ہے اور اطا کے بعد ایک سو چودہ یا پندرہ ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور ان کا دادا عاصی ابو جہل کا بھائی تھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اسے جنگ بدر میں قتل کیا تھا جب کہ وہ کافر تھا ایک روایت کے مطابق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مامو تھا اور صحابہ اکرام میں صرف تین اکرما ہیں ایک اکرما بن ابو جہل دوسرا اکرما بن عامر اور تیسرا جو ہے اکرما بن عبید خولانی بخاری اور مسلم یہ اکرما مخزومی اور اکرما بن عبد الرحمان اور اکرما مولا ابن عباس مذکور ہیں یہ تینوں مذکور ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو آخری اکرما ہے اکرما مولا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ جو ہے اس کے بارے میں محدسین کو اختلاف ہے محدثین اسے جھوٹا اور کذاب کہتے ہیں کیونکہ ان ان اس کے بارے میں یہ کثرت سے بخاری میں اس کی روایتیں موجود ہیں لیکن امام مسلم نے اس سے روایت نہیں لی یہ بات آپ تھوڑا سا نوٹ کر لیں گے تو تھوڑی سی آسانی ہوگی کہ امام مسلم نے اس سے روایت نہیں لی اس کو جھوٹا اور کذاب کہا ہے کیونکہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر باندھا ہوا دیکھا گیا اور کسی نے پوچھا اس کو کیوں باندھا ہوا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زبے جو تھے وہ کہتے ہیں اس لیے اس کو باندھا ہوا ہے کہ یہ میرے باپ پر جھوٹ بولا کرتا تھا ہاں جی اس لیے یہ اکرما جو ہے اکرما مولا ابن عباس جو ہے اس کے بارے میں یہ بات جو ہے نا مشہور ہے اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے اپنے صاحبزادے سے ایک دفعہ خبردار کرتے ہوئے یہ کہا کہ تو خدا سے ڈر تو مجھ پر جھوٹ نہ بول جس طرح کہ اکرما ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے پر جھوٹ بولا کرتا تھا ایسی بہت سی روایتیں جو ہیں اپنے وقت پر انشاءاللہ بیان کی جائیں گی لیکن نشاندہی کے لیے میں نے اس کا جو ہے حال بیان کر دیا اور کثرت سے یہ جو ہے بخاری شریف میں آئے گا اور اس کی روایت جو ہیں کم از کم میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ کسی پر جا کر سکوں لیکن کم از کم میرے جیسا غریب آدمی بھی اس کی روایت کو قبول نہیں کرتا تو میں تو اس پر سخت جرہ کرتا ہوں مجھے تو اس پر بہت سے اختلاف ہیں لیکن وہ اختلاف صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں اور دوسری اس کی کوئی وجہ نہیں ہے ذاتی کوئی اناد نہیں میں نے ان, ان کا زمانہ نہیں پایا وہ پہلے خیر القرون کے ہیں لیکن چونکہ محدسین نے ان پر کلام کیا ہے وہ کلام بیان کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور چوتھے راوی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انما ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نما آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادے ہیں یہ مکی ہیں اور بلوگ سے پہلے اپنے والد کے ساتھ یہ مسلمان ہوئے تھے آپ نے سرکار سے سولہ سو تیس احادیث روایت کی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کتنی سولہ سو تیس احادیث جو ہیں وہ روایت کی ہیں اور ان میں سے امام بخاری نے دو سو حدیثیں جو ہیں نا دو سو حدیثیں جو ہیں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عما سے بخاری شریف میں موجود ہیں اور جن چھ صحابہ کے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت روایات کی ہیں ان میں سے ایک آپ بھی ہیں امام بخاری نے کہا ہے صحیح سند یہ ہے کہ امام مالک ناپے اور ابن عمر سے روایت کرے یہ سب سے صحیح سند ہے یعنی امام مالک رحمت اللہ علیہ جو موتا امام مالک کے مصنف ہیں اور دوسرا ناپے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سند جو ہے سب سے صحیح سند یہ ہے امام بخاری کے نزدیک جی؟ آپ متبع سنت تھے اور متبع آثار, آثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک مجلس میں تیس تیس ہزار درم جو ہے وہ خیرات کر دیتے تھے آپ دنیا اور اس کی زیب و زینت سے بالکل بے نیاز تھے اور نہ ہی ملکی ریاست کے اے اے اے جو خواہش تھے کیوں؟ جس طرح دوسرے ملکی حالات میں ملوث ہوتے رہے ہیں اس طرح یہ ملوث نہیں تھے آپ کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ورمایا عبداللہ نیک مرد ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیں تو واقعی نیک ہوگا اور اس میں شک تو شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی کیونکہ جس کو حضور علیہ سلاۃ کو ڈگری عطا فرمائیں وہ ڈگری جو ہے وہ سو پرسینٹ صحیح ہوتی ہے اس میں قذب کا جو ہے اہتمال نہیں ہوتا اسی لیے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے جن عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت دی ہے ان میں شک کی گنجائش نہیں ہے اور جس جس صحابی کو حضور علیہلاۃ وسلام نے جو جو, جو جو بھی لقب عطا فرمایا ہے وہ اس میں شک کی گنجائش نہیں کسی کو اگر سیف اللہ کہا ہے کسی کو اگر جناب والا سید الشہدا کہا ہے یا جس جس بھی القاب سے حضور علیہ اللہۃسلام نے یاد کیا ہے ان کو پکارا ہے وہ ان کے لیے ایک ڈگری ثابت ہوئی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عما کے بارے میں حضور علی صلاح والسلام کا یہ فرمان ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ نیک مرد ہے یہ نیک ہونے پر بہت بڑی گواہی ہے اور زہری نے کہا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے عبداللہ بن عمر کی رائے کے برابر کوئی کسی کوئی رائے نہیں کسی کی رائے نہیں کیونکہ وہ سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساٹھ سال تک کتنے ساٹھ سال تک باقاعدہ حیات رہے ہیں اور ان پر صحابہ کی کوئی شہ مخفی نہ تھی اور وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی باہم لڑائیوں اور جھگڑوں سے بالکل رہ رہے ہیں وہ کہا کرتے تھے دنیا کی کسی شہ کا مجھے کوئی غم نہیں ہوا اور جو مجھے حاصل نہ ہوئی ہو مگر ایک بات کا بہت غم ہے کہ میں نے فیا باغیہ کے مقابلے میں حضرت علی المرتضاکر کرم اللہ وزالکریم کی میت میں جنگ نہیں کی ہاں جی اور انشاءاللہ یہ کبھی حدیث آئے گی تو اس پر بھی تبصرہ ہوگا کہ حدیث میں جو لفظ فیا باغیہ کے ہے نا وہ بعد کے ملائے ہوئے ہیں اصل حدیث میں یہ لفظ باغیہ کے موجود نہیں یہ بات کی بناوٹی بات ہے جیسا کہ اس کی تحقیق کے لیے اگر آپ ابن کثیر کو پڑھیں گے البدایہ و نہایا میں اس کی تفصیل موجود ہے لیکن چونکہ یہ حدیث وہ نہیں ہے انشاءاللہ جب اس کا موقع آئے گا تو اس کی حقیقت جو ہے وہ میں انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا اور اختصار کے طور پر میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس حدیث میں یہ لفظ جو ہے زائد بعد کا ملا ہوا ہے اصل حدیث میں یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے اور آپ جو ہے چرہتر ہجری میں حج کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے شہید ہو جانے کے تین یا چھ ماہ بعد پود ہوئے ہیں اور آپ جو ہے محسب میں مدفون ہوئے ہیں اور حجاج نے آپ کی نماز جنازہ پڑی کیونکہ اس وقت وہاں وہی حاکم تھا آپ کی سوانح اور باب المناقب میں انشاء شاء اللہ عزیز موجود ہے وہاں سے تفصیل سے دیکھی جا سکتی ہے بخاری شریف کے کتاب المناقب میں موجود ہے اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہ جو کہ اس حدیث کے مرکزی راوی تھے میں نے ان کے بارے میں عرض کر دیا ہے اور اس حدیث کے بارے میں ایک بات آپ سماعت فرما لیں کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی علی علیہ السلام علیہ شہادۃ اللہ اللہ و عن محمد رسول اللہ و اقام صلا و ایتاز زکا والحج و سوم رمضان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بونیا جو ہے اس کا معنی جو ہے نا وہ بنیاد ہے بنا یابنی سے یہ بنا ہوا ہے اور اس کا معنی بنیاد کی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے سلاد اور سلاد جو ہے قرآن و سنت میں سولہ معنوں میں یہ سولہ لفظوں میں استعمال ہوتا ہے اصل لغت میں اس کے معنی جو ہے شری کے ہیں اور شریعت میں ارکان مخصوصہ کے یعنی نماز پڑھنا اور زکوٰۃ کے معنی ہے پکیزگی اور تہارت کے قرآن کریم میں اکداف لحمن تذکا ہاں جی کیونکہ زکوٰۃ جو ہے اس سے اپنے مال کو پاک اور صاف اور ستھرا کیا جاتا ہے اور اس کے معنی جو ہے نشود و نما کے بھی آتے ہیں جیسے زکر کر یعنی کھیتی سرسبز اور شاداب ہو گئی یہ معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور یہ دیکھ لیں زکوات جو ہے یہ اس لیے داغی جاتی ہے کہ اس سے مال جو ہے وہ مال جو ہے دوسرا اس سے دوسرا مال جو ہے صاف جو ہے کیا جا سکے اسی لیے زکوٰۃ جو ہے سید پر لینی حرام ہے آپ یہ بات ذہن نشین رکھے سید پر زکات لینی جو ہے حرام ہے کیونکہ زکوٰۃ میل ہے اور میل جو ہے سید کے لیے حلال نہیں ہے اور سید میں اور غیر سید میں یہی فرق ہے کہ غیر سید زکوٰۃ جو ہے وہ لے سکتا ہے اور جو دے بھی سکتا ہے اور سید جو ہے زکوٰۃ دے سکتا ہے لے نہیں سکتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ زکوٰ لے سکتے ہیں نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یہ دونوں طرف سے آپ مسئلے کو واضح طور پر آپ ذرا بھائی کارٹون نہیں ہاں ہاں جی نہ زکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ زکوات لے سکتے ہیں نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور ایک اور سیابی ہے جو حضور علیہ اللہ سلام کے غلام تھے اب یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں ان کو کسی نے کہا کہ آپ کو میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں تو وہ کہنے لگے اچھا تم صبر کرو اس لیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں کہ میں غلام ہوں ان کا اور غلام ہونے کی وجہ سے میں زکاط لے بھی سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا تو حضور علیہ سلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چونکہ تو میرا غلام ہے اس لیے تو زکاط نہیں لے سکتا تو معلوم ہوا حضور علیہ سلاۃ والسلام کا جو غلام ہو وہ بھی زکاط نہیں لے سکتا اس کی چند بات ہیں جو عرض کرنا بہت ضروری ہیں وہ سب سے پہلی وجوہ وجو یہ ہے کہ وہ غلام کیوں زکوٰۃ نہیں لے سکتا تھا اس لیے نہیں لے سکتا تھا کہ غلام کے مال کا مالک جو ہے ہوتا ہے اس کا آقا ہوتا ہے تو یہ مال اپنے آقا کی طرف جو ہے وہ لوٹتا یعنی حضور علی سلاط وسلام اس کے مالک بنتے تو حضور علی سلاط و سلام نہیں لے سکتے تھے اس لیے وہ غلام بھی نہیں لے سکتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام نے فرمایا سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا اس لیے کہ مال کی میل جو ہے وہ سید نہیں لے سکتا سید دے سکتا ہے عام آدمی میں اور سید میں یہ فرق ہے عام آدمی لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے اور سید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فرق ہے سید دے سکتا ہے تو لے نہیں سکتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہ ہیں نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے سمجھنے والوں کے لیے جو حضور علی صلی اللہ علیہ صلاحت وسلام کی مثل بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اسی حدیث سے سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ ہم کیسے مثل ہو سکتے ہیں جب کہ آپ کی اہل بیت آپ مثال نہیں ہو سکتی زکات کے ایک مسئلے میں کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کے وہ اہل بیت جو ہیں وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں لے نہیں سکتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ زکوات جو ہے نکالی جاتی ہے میل کے مال کو صاف کرنے کے لیے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اگر کسی کو زکوت دیں تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں بھی محل تھی اس سے یہ بات ثابت ہوگی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال آپ کے پاس مال جو ہے بالکل صاف اور ستھرا ہوتا تھا اس لیے حضور پر زکوٰۃ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے اس لیے نہیں سکتے تھے کہ یہ مال جو ہے میل ہوتا ہے تو حضور علی اللہ علیہ اللہ تو اللہ کے محبوب ہیں میل لینا تو آپ آپ کی شیان شان نہیں ہے تو یہ بات تو دوسری بات ہی میں آئے کریمہ عرض کر رہا تھا قد افلاح منتظک اور اس کے معنی جو ہیں وہ اس لحاظ سے جو ہیں وہ نشو م... نشود و نشہ کے معنی میں آتا ہے اور دوسرا شریعت میں زکوٰۃ کا مفہوم یہ ہے کہ سال گزرنے پر صرف خدا کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی حد مقرر کی ہے اور, اور مدت اور حد کے مقرر مقدار میں اپنے مال کا ایک حصہ دینا اور حج کا لغت میں معنی یہ ہے کہ قصد کرنا اور قصد کرنے کو جو ہے حج کہتے ہیں اور شریعت میں حج کا مفہوم یہ ہے کہ مخصوص مکان کی طرف مخصوص ایام میں حضور علیہ سلاۃ والسلام آپ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق قصد کرنا یعنی ایام الحج میں حج بیت اللہ کا قصد کرنا اور اس قصد کرنے کا نام جو ہے نا وہ حج ہے اور اس کے بعد جو ہے اے اے سوم کا معنی جو ہے لغت میں مانے ہیں روکنے کے اور خاص کسی بھی چیز سے رک جائے اور شریعت میں سوم کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کا بنیت عبادت صبح و صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصدن کھانے پینے اور اجماع سے اور ہر برائی سے روکے رکھے اور روزہ اور زکوۃ جو ہے سن دو ہجری میں یہ فرض ہوئے ہیں اب اب دیکھ لیجئے گا اللہ رب العزت کی طرف سے اسلام کا جو آخری اور مکمل دستور ہمارے پاس آیا ہے اس میں توحید خداوندی اور رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد نماز زکوۃ روزہ اور حج بیت اللہ کو ارکان اسلام اقرار دیا گیا ہے اور نماز فرض ہے اس کی فرضیت کا منکر جو ہے وہ کافر ہے جو کتان جو قسطم چھوڑ دے اگرچہ ایک ہی وقت کی ہو تو وہ پاسک ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو تو علماء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں اسے قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگ جائے ائمہ ثلاثہ آئم جو ہیں یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے نزدیک سلطان اسلام جو ہے بادشاہ اسلام کو اس کے قتل کا جو ہے اختیار ہے اور واضح یہ ہوا کہ آئمائے سلاثہ جو ہیں سلاد کے لیے قتل کا جو حکم دیتے ہیں یہ بات یاد رکھ لیں کہ جس طرح خوارج کا یہ عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گنا کی وجہ سے آدمی کہاں پر ہو جاتا ہے اس وجہ سے حکم نہیں دیتے کہ وہ کہاں ہو گیا ہے بلکہ بطور تعزیر ہے اس لیے نہیں کہ اس, ان کے نزدیک جو ہے کارک سلا کہاں پر ہے اور اے, اس لیے ان, اے, یہ ہاتھ نہیں لگاتے بلکہ تعزیر کیونکہ اس نے احکام اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور جب وہ انکار کر دے گا ان میں سے کسی ایک کا تو پھر جناب والا وہ کافر ہو جائے گا اب بچے کی جب سات سال کی عمر ہو تو اس کو نماز سکھانا چاہیے یہ ضروری بات ہے جب دس برس کا ہو جائے تو مار کر پڑھانا چاہیے جیسا کہ شریف میں حدیث موجود ہے اور زکوٰۃ بھی پرد ہے اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے اور میں تاخیر کرنے والا گناگار ہے اور مردود شہادت ہے وہ اور روزہ بھی فرض عین ہے اس کا منکر جو ہے وہ قبر ہے بلا عذر شری روزہ نہ رکھنے والا سخت گناگار ہے عام طور پر جو بازاروں میں جنابے والا روزے کا احترام نہ کرنے والا جو ہے وہ اس پر اے اے اسلامی حاکم جو ہے وہ تعزیر لگائے اور حج جو ہے سن نو ہجری میں فرض ہوا ہے اور اس کی فرضیت بھی قطعی ہے اس کا منکر بھی کافر ہے عمر بھر میں حج صرف ایک بار فرض ہے دوسری بات یہ ہے کہ زہر عزیز سے یہ معلوم ہوتا ہے نماز روزہ حادث میں سے کسی کا بھی تارک مسلمان مسلم نہیں لیکن اجماع اس پر منعقد ہو چکا ہے کہ ان میں سے کسی چیز کا محض تارک جو ہے وہ کابر نہیں ہوتا جب تک ان کی فرضیت کا انکار نہ کر دے اور چنانچہ وہ حدیث جس کا مضمون یہ ہے کہ جس, دن جس نے نماز ترقی وہ کافر ہے یہ وعیدیں جو ہیں حدیث میں موجود ہیں یا اس سے مراد نعمت ہے یا یہ کہ حدیث مل ہے یعنی حدیث یہ ہے جو شخص ان کے ترک کرنے کو حلال, حلال جانے وہ کافر ہے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے جلد پہلی میں شراب بخاری میں اس بات کی تصریح کی ہے اور تیسرا ارکان اسلام کے پانچ امور میں سے بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عبادت یا قولی ہوگی تو یہ شہادت ہے یعنی توحید و رسالت پر ایمان لانا یا غیر قولی ہوگی اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ ترکی ہوگی تو یہ ہے روزہ فیلی ہوگی تو اس کی دو صورتیں بدنی ہوگی تو یہ نماز ہے یا مالی ہوگی تو یہ زکوٰۃ ہے یا مالی اور بدنی دونوں کی مرکب ہوگی تو یہ حج ہوگا اور ارکان اسلام میں رکن اصلی صرف ایمان ہے نماز روزہ حج زکت کا دار و مدار بھی ایمان پر ہے اور یہاں نماز روزہ کو رکن اصلی کے ساتھ صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے یہ آزم اشار اسلام میں سے ہے اور حدیث میں ایمان بھی ہے اس کا ذکر نہیں ہے یہ جیسا کہ آپ نے حدیث میں سماعت فرمایا ہے اور حدیث کی عبارت بھی آپ نے سنی ہے کہ حضرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ بنیامس علی شہادت وارانا علی محمد رسول اللہ و اللہ وََ تازک وحد و رمضان یہ حدیث کے الفاظ جو ہیں لیکن اس میں ایمان بالانبیاء امبیا جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں کیا جیسے کہ آمن تو بلّہ ملائکتی ہی, ہی و رسول ہی ول یوم و, و قدر خیر ہی, و ہی من اللہ تعالی وا سے بادل موت اس میں ذکر موجود ہے لیکن یہاں اس حدیث میں ذکر نہیں ہے ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ملائکہ کا بھی ذکر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے شہادت کے معنی یہ ہیں جو کچھ حضور علیہ سلاد و سلام خدا کی طرف سے لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا اور اس میں تمام عقائد اسلامیہ آ جاتے ہیں یعنی جو جو اپنی زندگی میں حضور علی صلی اللہ علیہ سلاۃ والسلام نے ہمیں حکم فرمایا ہے انبیاء کی تصدیق کرنا اور دوسری کتابوں کا تذکرہ جو ہے جس جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے اور ان سب کی تصدیق کرنا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ جی ہے کہ شہادت کے معنی یہ ہی ہیں جو کچھ حضور علیہ سلاد وسلام آپ خدا کی طرف سے لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا اور اس میں تمام عقائد اسلامیہ آگے ہیں گویا کے اس حدیث میں عقائد اسلامیہ کی تفصیل نہیں ہے اور دوسری حدیثوں میں عقائد اسلامیہ کو جو ہے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی وہ ہے لئی سلبرام طب الجو حکم قبل المشرقی بل مغربی بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آخر یعنی آخر آیا جو میں نے خطبے میں آیت پڑی تھی اور اس کے ساتھ دوسری آیتیں بھی پڑی تھی جو اٹھار میں پارے میں پتا فلاح المن اللہ امفی صلاحط امخاش وََدّین ام انمر ودین احمد ودین امل فروزون یہ آیتیں بھی میں نے خطبے میں پڑھی تھی اور اس کو پڑھنے کا پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ جو مرجی اس امر کے کائے ہیں ایمان تو صرف قول کا نام ہے امرورت نہیں ہے اس لیے چاہے انسان کتنے ہی گناہ کر لے اس سے کسی قسم کا جو ہے وہ پوچھا نہیں جائے گا اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اور کوئی موقعہ نہیں ہوگا چنانچہ مرجیہ کا یہ نظریہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور کھلی ہوئی گمرائی ہے اس لیے امام بخاری نے ان ابواب کو قائم کر کے اس کی تردید کی ہے یہ نہیں کہ ایمان کم زیادہ ہو رہا ہے بلکہ اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ اس ورقے کی جو ہے وہ تا اس گروہ کی تردید کی جائے تو وہ انہوں نے اس کی تردید کی ہے اور کتاب و سنت کی نصول سے یہ واضح کیا ہے نجات کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کتاب و سنت میں عمل کے کتاب و سنت سے بھی ایمان کے کاموں کی تفصیل معلومات معلوم ہوتی ہے امام بخاری نے اس باب میں دو آیتیں جو ہے نا ذکر کی ہیں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اسی آیت کریمہ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ذکر بھی کیا ہے اور جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ کچھ اصلی نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو اور اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر اور قیامت اور فرشتوں پر اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنے عزیزوں کو مال دے اور رشتہ داروں کو یتیموں کو مسکینوں کو راہ گیروں کو سائلوں کو غلام آزاد کرنے میں ہاں مال خرچ کرے یہ قرآن کریم کے دوسرے پارے کے چھٹے رقو کی پہلی آیت کریمہ ہے تو نماز قائم رکھے زکوۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کرے اور صبر کرنے والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں یہ صورت بکرا میں دوسرے پارے کے چھٹے رکوع کی یہ جناب والا پہلی آیت ہے اور دوسری جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی جی اور اس اسکان والے مراد کو پہنچ گئے قطع مینون جی ایمان والے مراد کو پہنچ گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بہودہ بات کی طرف جو ہے توجہ نہیں کرتے اور وہ جو زکات دینے کا کام کرتے ہیں جو اپنی شرمگاؤں کی عبادت کرتے ہیں یہ میں پارے کی پہلی آیتیں جو چند ہیں وہ میں نے عرض کر دی ہے اسی انہی آیتوں سے متے کا رد ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت برماتا بلدینا زون یہ ایک اے ایمان کی علامت بیان کی گئی ہے اپنی فرجوں کی حفاظت کرنا تو یہ جو متا ہے اس میں پرج کی حفاظت نہیں بلکہ ان کے ائماں تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک ہزار سے متا ہو سکتا ہے ایک عورت ایک ہزار سے متا کر, کر سکتی ہے اور ایک مرد بھی ہزار عورت سے مط کر سکتا ہے کیوں انہوں نے تصریح کی اس بات میں وہ کرای کی عورت ہوتی ہے اور کرائے کی عورت کبھی اس کے نیچے کبھی اس کے نیچے کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ تو یہ ولدین حافظ زمرے میں نہیں آتی بلکہ اس کے خلاف ہے اور اس بات کی تردید جو ہے وہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرما دی ہے ان آیتوں میں اہل ایمان کے ضروری اوساب جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں نماز میں خوشو خضو اور بیکار باتیں جو ہیں ان سے احتراز کرنا زکوٰۃ اور خیرات دینا اور عفت اور پاک دامنی جو ہے امانت اور افااہ جو ہے نمازوں کی پابندی جو ہے جی گویا کے ایمان کے ثمرات اور نتائج میں یہ واعض واضح ہو کے قرآن کریم سے بھی ایمان کے اثرات اور نتائج کی تفصیل ملتی ہے اور مثلا اللہ رب العزت ارشاد برماتا ہے ولدین عامن اشد و حکب پھر سے یہ دوسرے پارے کے اے چوتھے رکوع کی دوسری آیت میں یہ بات موجود ہے اشد حب اللہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اللہ کی محبت جو ہے وہ اسی میں ہے کہ احکام خداوندی پر عمل کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے اور حضور علی صلی اللہ علیہ سلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کیا جائے یہی بات جو ہے سب سے معتبر ہے دوسرا دوسری آیت کریما نین الخرآ یہ سورت نور میں قرآن کریم میں سورت نور میں موجود ہے ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو فیصلہ کر کے لئے اللہ اور بلایا جاتا ہے اور ہم نے یہ ان کی عمد اور ان دونوں آیت کریمہ سے یہ ظاہر ہوا ایمان کا ایک نتیجہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاط ہے اس کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جکانا اور ایک آیت کریمہ میں یہاں تک بھی لکھا ہے انخوات ایمان والے آپس میں بائی بائی ہیں نتیجہ یہ نکلا مسلمانوں میں باہمی محبت اور شفقت کا ہونا بھی ایمان کی نشانی ہے ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد برمایا وکلی خدا تعالی اللہ تعالی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں ہاں جی تو معلوم ہوا خدا پر بھروسہ کرنا توکل کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے اس قسم کی ایک نئی سینکڑوں آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں اور قرآن کریم تو ایسی دلیلوں سے بڑا پڑا ہے تو ایمان والوں کی علامتیں جو ہیں وہ بیان کی جا چکی ہیں اور مختلف جو ہے طریقے سے بیان کی ہیں تو یہ جو ہے ایسی بہت سی آیتیں موجود ہیں اور جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایمان جو ہے ایمان کے نتائج اور سمرات کا ان میں ذکر ہے جیسا کہ قرآن کریم نے ایمان کے نتائج اور ثمراٹ ایمانداروں کے اوساف بیان کیے ہیں اسی طرح قرآن کریم کے شار حضور علیہ اللہۃ والسلام نے بھی ایمان کے نتائج اور علامات کو بیان کیا اور جس کی تفصیل انشاءاللہ یہ بہت لمبا باب ہے اور اس کے اندر انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی اور آپ نے دیکھا کہ اس آیت کریمہ میں اس حدیث میں یعنی کہ بخاری شریف کی ساتویں حدیث جو ہے اور کتاب الامان کی پہلی حدیث جو ہے اس میں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ان پانچ اشیاء میں سے کسی ایک کے ترک کرنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا لیکن اجماع اور علماء کا اتفاق اس بات پر ہے نماز یا روزہ یا ان میں سے کسی کوئی شاید ترک کرنے سے کابر نہیں ہوتا ایسے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ایک اتنی سینکڑوں اپراد بلکہ ہزاروں افراد ایسے ملیں گے زندگی کبھی نماز نہیں پڑے لیکن وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پڑھتے ہیں حج بھی کبھی نہیں کیا زکوٰۃ بھی کبھی نہیں ادا کی لیکن ان کو پھر بھی ہم جب مر جاتے ہیں تو مسام ان پر لاگو کرتے ہیں ان پر نماز جنازہ پڑی جاتی ہے ان کو دفن بھی کیا جاتا ہے, دیا جاتا ہے کیوں, کیوں؟ کہ انہوں نے ساری زندگی کوئی عمل تو ایسا کیا نہیں لیکن پھر بھی کوئی عالم دین उनका निमादे जनादा पढ़ाने से انکار نہیں کرتا بلکہ اس ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی اس کو ترک تو کیا ہے لیکن انکار کبھی نہیں کیا ساری زندگی انکار نہیں کیا اور جب تک وہ اس کا انکار نہ کرے وہ کافر نہیں ہوگا اگر یہ سوال ہو کہ حضور علی علیہ سلاد والسلام نے ارشاد فرمایا جس دنے جس نے کس نماز ترک کر دی تو اس نے کبر کیا اور جنابے والا اس کا جواب وہی ہے جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں اور دوسری حدیث ہے کہ اسلام اور کبر کے درمیان جو ہے فاصل نماز ہے یعنی نماز کا تارک جو ہے وہ قابر ہے اس کا جواب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ مختص سے سے ہے کیونکہ ہر زمانہ میں ہر مسلمان نماز پڑھتا تھا اور منابقین نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے جو کوئی کسدم نماز نہیں پڑھتا تھا اسے کافر کہا جاتا تھا یا حدیث کا معنی یہ ہے نماز کی تصدیق کا انکار کرنے والا کافر ہے یا یہ معنی یہ ہے نماز نہ پڑھنے پڑھنے کو جائز سمجھتا ہو یہ قرآن نعمت مراد ہے یا حدیث سے وعید پر معمول ہے محمول ہے اسلام میں یہ پانچ عبادتیں اہم ہیں ان میں سے ایک قولی عبادت ہے اور وہ ہے لا الا اللہ محمد رسول اللہ اور روزہ اور نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے زکوٰۃ مالی عبادت ہے حج بدنی مالی اور بدنی عبادت کا مرکب ہے اور کلمہ شہادت کے بغیر انسان مومن نہیں ہوتا کوئی آدمی یہ گواہی یہ اس بات کا انکار کرے حضور علیہ سلاد والسلام کی نبوت کا انکار کر دے خواب وہ نمازیں پڑھتا رہے حج کرتا رہے زکات دیتا رہے کچھ بھی کرتا رہے لیکن وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوگا جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کے گیار میں پارے میں آپ دیکھیں کہ جب فروغ ڈوبنے لگا پھر نے جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا آمن تو یہاں لفظ آمن تو ایمان کا ذکر آ گیا آمن تو انح اللہ الاح الازی آمنت بھی ہی بنو اسرائیل و آنا من مین یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے اور اس میں آمن تو میں ایمان لایا ان لا الاح الزی آمنت بھی ہی بنو اسرائیل اس خدا کو میں نے اس کو خدا مان لیا اس کو خدا مان لیا جس کو بنی بنو اسرائیل جو ہے اپنا الہ مانتے ہیں جی واہ من المسلم اور میں گردن چکانے والوں میں سے ہوں اور لیکن اس کا ایمان موتبر نہیں کیونکہ اس نے یہ کہا ہے آمن تم انہ اللہ اللہ آمنت بہ ہی بنو اسرائیل یہاں موسا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتا موسا علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر لیتا موسا علیہ السلام کے خدا کو مان لیتا تو پھر وہ مسلمان ہوتا اور جب کہ اس نے اقرار کیا میں گردن چکانے والوں میں سے ہوں لیکن اس کو, کو کوئی اہل ایمان نہیں سمجھتا تو جو آدمی اس شہادت کے بغیر کہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں میں خیرات بھی کرتا ہوں میں نیک تمام اپال کرتا ہوں وہ سب کے سب جو ہیں وہ بیکار ہیں کوئی کام کے نہیں ہے اور صحیح بات بتلاتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں ایک سکھ ایسا دیکھا ہے جو کئی سپاروں کا حافظ تھا لیکن اسے اہل ایمان میں شامل نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان نہ لے آئے اور جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اس وقت تک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا اگر یہ سوال پوچھا جائے کلمہ شہادت سے اسلام ثابت ہوتا ہے اور اس کے بعد باقی چار کی کیا ضرورت تھی اس کا جواب یہ ہے انہیں بطور تعظیم ذکر کیا ہے کیونکہ یہ اسلام کے اشعار میں ہیں اور ان کے قائم کرنے سے اسلام جو ہے وہ کامل ہوتا ہے اور اس کے ترک کرنے سے جناب والا قلادہ اطاض سے گلے سے اتر جاتا ہے اور عظمت اسلام میں خلل واقعہ ہوتا ہے جیسا کہ امام نوبی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور اگر یہ سوال کیا جائے حدیث میں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں پر ذکر کی السلام علیکم حضور بس میں رضا آپ کی آواز نہیں آ رہی روم میں پلیز آپ واپس مائک لے لیں شکریہ السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تو گرامی قدر جی ماشاء یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ اصل اسلام ہے اسلام کی بنیاد ان پر رکھی گئی ہے تو آگے جو ہے حدیث نمبر آٹھ جو ہے اس کے بارے میں سماعت فرما لیجئے گا کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے وہ ہے حد ثنا عبداللہ ابن محمد جو قال سنا سلیمان بن بلال ان عبد اللہ ان ابی صالح ان ابی حریرتا عن, عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال المانو بتون شعبہ ولحیا شوبت المان یہ دوسری حدیث نمبر آٹھ, آٹھ ہے اور کتاب اب کی حدیث نمبر دو ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی شاخیں ساٹھ سے اوپر ہیں ہاں جی ساٹھ سے کچھ اوپر ہیں اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے تو گرامی قدر اس کی شرح سے پہلے جو ہے آپ اس کے اے اس کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں سماعت فرما لیجیے گا سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اس حدیث کی سن جو آپ نے سماعت فرمائی ہے اس میں چھ راوی ہیں اور پہلا جو راوی ہے وہ ابو جعفر عبداللہ اللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر بن یمان بن اخنس یعنی جو بخاری ہیں اور وہ عبداللہ بن سعید بن جافر بن یمان کے چاچا کا بیٹے ہیں یمان بخاری کے ایک دادا کے مولا ہیں جو دو سو انتیس میں پود ہوئے ہیں سہستا میں صرف بخاری نے ان سے روایت لی ہے اور دوسرے جو ہیں ابو عامر عبد الملک بن عامر بن ملک بن قیس جو ہیں یہ بصری ہیں وہ فاض حدیث نے ان کی جلالت اور علمی استحکام پر اتفاق کیا ہے دو سو چار یا دو سو پانچ ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں اس کے تیسرے راوی جو ہیں وہ ہیں ابو محمد سلیمان بن حلال قریشی یہ مدنی ہیں اور انہوں نے عبداللہ بن دینار اور تابعین کی ایک جماعت سے سماعت کی ہے اور ان سے عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ نے سماعت کی ہے اور محمد بن سعد نے کہا ہے کہ وہ یہ بہت خوبصورت اور باروب اور اقل مند وہ مفتی تھے جو مدینہ منورہ کی آمدنی پر جو ہے آپ کو معمور کیا تھا آپ اس کے منظم تھے اور 172 ہجری میں فوت ہوئے ہیں سہاستا میں اس نام کا اور کوئی راوی نہیں ہے اس کے چوتھے راوی جو ہیں ابو عبد الرحمان عبداللہ بن دینار جو ہیں قرشی مدنی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مولا ہے اور وہ 127 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اس کے پانچویں راوی جو ہیں وہ ہیں ابو صال زکوان اور سمان زیات مدنی ہیں اور وہ تیل اور گی کو میں لاتے تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے وہ سکہ اور سب لوگوں سے عجل اور اوسک تھے اور 101 سو ہجری میں مدینہ المنورہ میں ان کا وصال ہوا ہے اس کے چھٹے راوی جو ہیں وہ ہیں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے نام میں جو مختلف اقوال ہیں اکثر علماء کرام کے نزدیک ان کا نام عبد الرحمن بن سخر دوسی تیمی ہے اور حافظ ابن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کسی شخص کے نام میں جہلیت اور اسلام میں اختلاف نہیں ہوا جس قدر ان کے نام میں اختلاف ہوا ہے اور حضرت ابو ارلا رضی اللہ و تعالیٰ نے خود کہتے ہیں جہلیت میں ان کا نام عبد الشمس تھا اور اسلام میں عبدالرحمان ان کا نام رکھا گیا ان کی والدہ کا نام میمون ہے اور کہا جاتا ہے کہ امیہ یہ امیہ ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا سے یہ مسلمان ہوئی تھی جیسا کہ سیدنا ابو ارا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ معاہدہ کا ایمان لانے کا واقعہ کتب اس اسلام میں بہت مشہور ہے کہ حضور علاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا رسول اللہ میری والدہ آپ کی خدمت آپ کے خلاف نازیبا کلمات ادا کرتی ہیں تو آپ دعا فرمائیں اللہ میری والدہ کو دولت ایمان سے مالا مال فرما دے حضور علی سلاۃ والسلام نے ان کی دعا کے لیے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہاں پر مختلف اقوال درج کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھے اور چل دیئے اور جناب والا کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو بھائی وہ کہنے لگے اب یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں کہ دوائے رسول ہمارے گھر میں پہلے پہنچتی ہے اور جا کر دیکھا تو ماں غسل کر رہی تھی اور غسل کر کے فارغ ہوئی تو کہنے لگی ابو حرارا مجھے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے میں, میں, میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں چناچو انہوں نے اسلام قبول کر لیا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ انہوں نے کہا ہے کہ میں یتیم جوان ہوا ہوں یعنی ہاں جی اب میری آواز ٹھیک ہے میری آواز آ رہی ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی ان آپ فرماتے ہیں کہ میں یتیم جوان ہوا ہوں اور جب ہجرت کی تو مسکین تھا اور بسرہ بنت غزوان کا خادم تھا اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح ان سے کر دیا جی یہ ایمان کی دولت ہے نا جس عورت کے جس عورت کے یہ غلام ہے اسی نے خواہش ظاہر کر دی ایک غلام اے رسول عام سے شادی کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اے میرے کے کی حدیث یاد کرنے والے عام اس سے نکاح کر لے اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا اسے نکاح کر دیا اللہ کا شکر ہے جس نے دین کو مضبوط کیا حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ابو حرارا کو اللہ نے پہلے تو فقیر تھا مسکین تھا یتیم جوان ہوا لیکن اللہ رب العزت نے کائنات کا امام بنا دیا مسلمانوں کا امام بنا دیا آپ خود فرماتے ہیں حالانکہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا میری ایک چھوٹی سی بلی تھی جس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا اور اس لیے میری کنیت بلی کے نام پر رکھ دی اور ابو ہرارا کہا گیا ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے ابو ہریرا وزیر اللہ تعالیٰ کو دیکھا جب ان کی آستین میں بلی تھی آپ نے فرمایا یا برا ہاں جی ایسے کر کے حضور علیہ سلاط والسلام نے آواز دی تو اس دن, دن سے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنا نام تو گم ہو گیا اب کسی کو معلوم نہیں کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے اور زیادہ لوگ جو ہے ابو حرارا کے نام سے جانتے ہیں اس لیے کہ میرے نبی کی زبان سے نکل گیا ہے ابو حرارا اور اگر کسی کے لیے میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے ابو تراب نکل جائے تو جناب والا وہ وہی نام اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں اگر کسی کے لیے ابو حرارہ کا لفظ نکل جائے وہ وہی پسند کر لیتے ہیں کیونکہ حضور علیہ اللہۃ والسلام کے عطا کردہ لگ کب جو ہیں یہ بڑی عظمت والے ہیں کسی کو میرے نبی علیہ السلام نے امین امت کا لقب دیا ہے کسی کو سید الشہدا کا لقب دیا ہے کسی کو جناب والا سیف اللہ کا لقب دیا ہے اور اسی طرح حضور علیہ سلاۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو مختلف القابات سے نوازا ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جناب بلی کی وجہ سے ابو حرا جو ہے نام سے پکارا جاتا ہے اور میں نے ایک سم سمجھ گا یہ بات ضہیب ہے اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب آستین میں بلی جو ہے وہ دیکھ کر حضور علیہ سلاۃ والسلام نے جب یہ لقب دیا تو ابو حرارا جو ہے وہ انہوں نے مٹھائی لے لی اور بچوں کو پیچھے لگا لیا اور مٹھائی دیتے اور کہتے کہ مجھے ابو حرارا کہو مجھے ابو حرارا کہو مجھے ابو حرحرا کہو, ابو کہو, ابو کہو یہ بات حضور علیہ سلاۃ والسلام کی اتنی پسند آئی حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ مدینہ منورہ اس سال آئے کہ جب خیبر فتح ہوا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں حاضر ہوئے پھر آپ خدمت میں رہنا شروع کر دیا ہمیشہ خدمت گزاری میں آپ رہے ہیں اور اصحاب صفا میں سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا ہے سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تمام صحابہ کرام سے زیادہ روایت کی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ ہزار تین سو چونسٹھ جو ہیں نا وہ جناب والا روایت کی ہیں کتنی پانچ ہزار تین سو چونسٹھ روایتیں جو ہیں نا حدیثیں صرف حضرت ابو اور رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روایت کی ہیں اور ان میں سے امام بخاری نے جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ بخاری شریف کے درس میں جناب وہ روایتیں سب کی سب آئیں گی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چار سو اٹھارہ دیشیں جو ہے نا حضرت ابو اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں ذکر کی ہیں جی اور وہ ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے ایک دن انہوں نے حضور علیہ اللہۃ وسلام سے عرض کیا میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں اور میں بھول جب مجھے بھول جانے کا ڈر ہے تو آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھائیں اور حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر بچھا دی اور آپ نے اپنا دست اقدس سے اور یو ہوا میں تین لپ بھرے ہوا میں تین لپ بھر کر اس چادر میں چادر پر ڈال دیے ڈال دیے اور فرمایا اسے اپنے سینے سے لگا لے اور سینے پر سینے سے ملا لو اور اس کے بعد ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فرمانسی تو شیمبادی میں اس کے بعد کوئی بات نہیں بولا ہاں جی کبھی کوئی بات نہیں بولا اب یہ بات دیکھ لیں حضور علیہ السلط والس حضرت ابو حرارا کو حافظہ عطا پر رہے ہیں اور اس طریقے سے کہ جیسے ہوا, ہوا میں پکڑ کر وہ ہافزہ حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا جا رہا ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور دیکھ لیں آپ کا رنگ بھی جو ہے وہ گندمی گند رنگ کے تھے آپ کا رنگ گندمی تھا اور آپ کے اے آپ نے زلفے رکھی ہوئی تھی اور مونچے جو تھی وہ منڈوا کے رکھتے تھے اور آپ جو ہے بہت ہی خوش تباہ خوش تباہ انسان تھے اور مروان کے زمانہ میں آپ مدینہ شریف کے حاکم ہاکم ہو گئے تھے اور گدے پر سواری کرتے اور جس پر پلان جو ہے وہ باندھا ہوتا اور اگر کوئی شخص راستے میں ملاقات ہوتی چونکہ آپ خوش تبھی فرماتے تھے دل لگی فرمایا کرتے تھے فرماتے راستے سے آلادہ ہو جاؤ تمہیں معلوم, معلوم نہیں مدینے کا امیر آ رہا ہے پہلے اپنی صفت خود ہی بیان کر رہے ہیں حضرت ابوار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں تو جوانی یتیم پیدا ہوا ہجرت کی تو مسکین تھا فلاں کا تو میں خادم تھا بکریاں کرایہ کرتا تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے آپ کے صدقے سے آپ کی غلامی کی وجہ سے مسلمانوں کے امام بن گئے اب اس بات پر فخر کیا کرتے تھے ہاں جی تو فرماتے راستے سے علیحدہ ہو جاؤ تمہارا امیر آ آیا ہے اور ضوفہ میں یہ مدینہ شریف کے قریب جو ہے یہ میقات ہے جہاں سے احرام باندھ کے مدینہ شریف والے جو ہیں وہ اس مقاص سے احرام باندھ کر عمرے کے لیے یا حج کے لیے جناب مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں اور اسی کا نام بیر علی بھی ہے جہاں ان نشیب میں حضور علی علیہ صلاۃ والسلام نے احرام باندھا تھا اس نالے کی نشیم میں اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی زیارت نصیب کرے اور وہاں جا کے دیکھیں وہ گلیاں وہ رونکے وہ بازار وہ محلات وہ وہ باغات آپ لوگ جا کے دیکھیں اللہ تعالی ہم سب کو وہاں لے جائے اور اللہ تعالی ہم سب کی تمناؤں کو پوری فرمائے وہاں جو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کا مکان تھا اور جو انہوں نے اپنے غلاموں پر صدقہ کر دیا تھا یہ آقا کے غلاموں کی شان ہے نا حضور علیہ السلام جو ہیں اے رات بسر اس طرح نہیں کرتے تھے جب تک کہ اپنے پاس پورا مال نہ صدقہ کر دیتے ہاں جی اور غلاموں کی شان یہ ہے جب غنی ہوئے تو اپنے مکان تک اپنے غلاموں کو جناب صدقہ کر دیا یہ ستاون ہجری میں مدینہ المنورہ میں فوت ہوئے اور جنت البقی میں جناب دفن ہوئے امام شاپی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے حضرت ابو حرارا اپنے زمانے کے لوگوں میں حدیث کے ساتھ سب سے بڑے حافظ سے حافظ تھے اور انشاء اللہ عزیز ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ باقی اس حدیث کے بارے میں کل عرض کروں گا اور ایمان کی جو شاخیں بیان کی ہیں اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا ان شاء اللہ بفضل ہی تعالی وما علین البلاغ المبین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ امید کرتا ہوں میری آواز آ رہی ہوگی ماشاءاللہ مفتی صاحب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اتنا زبردست ماشاءاللہ اللہ بول رہے ہیں تو آپ کی جوانی کے وقت کیا حالت ہوتی, ہوتی ہوگی صبح اللہ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جوانی میں بھی ماشاءاللہ علم دین جو ہے وہ بھی پھلاتے رہے ہیں, بیانات کرتے رہے, ہیں. سبحان رہے ہیں. تو بولٹن بھائی کیسے ہیں آپ بڑے عرصے کے بعد آپ کا ٹیکس ملا ہے <coughs> کسی بھائی کے اگر سوال ہیں کچھ تو حضرت موجود ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں تو حسان رضا بھائی تشریف لائیں گی مائک پر السلام علیکم علیہ کم میں تی وہ برقیرا دوائی سو پہلے سنت و جماعت میں تشریف لانے والوں عاشقان رسولوں بھائیوں اور بہنوں بوڑھوں جوانوں ماں بہنوں بیٹیوں دوستوں سب کو میرا بہت بہت سلام اور سنائیں کیا حال ہے آپ لوگوں کے تو پتا نہیں کیا مسئلہ ہے کچھ دنوں سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ میں اگر مائک پر آتا ہوں تو وہ مجھے پارٹوک باہر ہی نکال دیتا ہے پتا نہیں پارٹوک میرا لوگوں کو جاتا ہے پتا نہیں کیا چکر ہے تو بڑے تو ایک ہی ایک پر ہی نظر ہے آپ کے اچھا افسوس سے ارض کر رہا ہوں کہ میں نے دو دفعہ نعرہ لگایا کسی نے جواب نہیں دیا بھائی یہ میاں صاحب کے نعرے کا آپ نعرے کا جواب دیں نار تکبیر اللہ اکبر اکبرت یا رسول اللہ نار حیدری یا رائے غفیاظ حضرت اور کیا اور کون سے نعرے لگانے آپ بتائیں ہم تو ہم تو بس اب نعروں کی رہ گئے جناب اب بس نعروں کی حد تک کی ہماری کہانی چل رہی ہے اللہ کرے کہ ناروں سے ہم باہر نکل کر کچھ کام کرنے کا بھی ہمارا ذہن بن جائے کچھ دین کے لیے کڑنے کا اور قربانی دینے کا اور کچھ اپنی آخرت کی فکر کرنے کا اور اپنے رشتے کو دوستوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو اپنے دوست احباب کو بد مذہبوں سے بچانے کا ذہن بن جائے اللہ کرے تو کیا ہی بات ہے تو میں ایک کوشچن पूछ سکتا ہوں آپ ایک نہ پوچھے ایک سو ایک پوچھے شکریہ بہت بہت بھائی آپ کا اور السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ سب کو اور میرا ایک کوشچن تھا کہ ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ ہمارے ایک دوست ان کی خودگی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھ سے ایک کوشچن کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا تو یہ کوشچن ان کی طرف سے میرے دوست کی طرف سے انہوں نے یہ کی تھی کہ یہ جو تیسرا کرتے ہیں دسواں کرتے ہیں چالیسواں کرتے ہیں اس کی اس کے بارے میں یعنی کوئی شریعت سے بھی کوئی بات واضح ہوتی ہے یا آ, اس کا یعنی ویسے ہی کوئی رسم ہے یا اس کے بارے میں ایک, یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں چالیسواں جو ہے پہلے کر لیتے ہیں جیسا دسواں ہوتا ہے کوئی پہلے کر لیتے ہیں یعنی اس میں سے بھی یہ وہ لوگ نا اپنی کر لیتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ تیسرا دسواں چالیسواں کرنے کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے جنہوں جلدی جانا ہوتا ہے جیسے کہیں یہاں دوسرے شہروں میں آئے ہوتے ہیں کوئی دوسرے ملک سے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس جلدی کر لیتے ہیں کہ جب ربی سے کر لو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ میرا کوشچن تھا تو میں مائک فری کرتا ہوں اپنی جی السّلام علیکم انشاءاللہ علامہ صاحب ابھی آپ کے سوال کا جواب دیں گے علامہ صاحب تشریف لائیے مائفیں میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم حضرت آپ نے کیا فرمایا کسی کی سمے میں کچھ نہیں آیا آپ کی آواز بہت ہی لو تھی آپ دوبارہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں یا کچھ آپ مصروف ہیں یا کچھ دیر کے بعد تشریف لائیں گے آپ دوبارہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں حضرت یا کچھ دیر کے بعد تشریف لائیں گے مصروف ہیں اچھا اچھا کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد جواب دیتا ہوں جی جی حضرت بالکل کوئی مسئلہ نہیں میں ہوں نا حضرت آپ فکر کیوں کر رہے ہیں میں تھوڑی دیر تک اسلامی بھائیوں سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ ان شاء اللہ بھی کافی دنوں کے بعد میں لاگ ان ہوا ہوں میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں گا روم میں اور جا کر بات چیت کروں گا سلام دعا کروں گا اپنے بھائیوں سے سب لوگ مجھے بڑا مس کر رہے ہوں گے لوگ مجھے بڑے یاد کر رہے ہوں گے بلکہ ہو سکتا ہے میرے سویام کا لوگوں نے اہتمام بھی کر لیا ہو کہ تین دن سے ڈرائی چلو حسان کا سویام ہی کر لیتے ہیں. تو اچھا ہوا تین دن کے بعد آپ نے سوئم والا سوال بھی پوچھ لیا تو ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ یہ ہمارے روم کے شیر آ گئے ٹاما جن ان کی اندر بہت ساری خوبیاں ہیں یہ ایک وقت انسان بھی ہیں جن بھی ہیں شیر بھی ہیں یہ سب کچھ ہے ماشاءاللہ اللہ آل ان ون یہ ایک شخصیت میں ماشاءاللہ سب کچھ ان کے اندر موجود ہے یہ بہاویوں کے لیے جناب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کسی جم سے کم نہیں ہے اور سنیوں کے لیے سنیوں کے یہ شعر ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ ہر فن مولا ہے جناب ہر فن مولا ہے ماشاء نسوار بھی یہ کھاتے ہیں یہ جناب پان بھی کھاتے ہیں یہ جناب سموکنگ بھی کرتے ہیں یہ جناب جو ہے یہ ساری چیزیں کرتے ہر فن مولا اچھا جناب خیر ہمارے ٹوموجن بھائی سے تو مجھے خاص محبت ہے اس لیے میں ٹومو بھائی سے خاص میں اس طرح سے بات کرتا ہوں کہ بہت ہی ہمارے روم کی جان ہے شان ہے آن ہے بان ہے میٹھا سے محمانی پان ہے سب کچھ ہے ماشاءاللہ یہ روم کے تو ان سے تو میری خاص ایک محبت ہے اور ویسے بھی جناب دیکھیں یہ جو پٹھان بھائی ہوتے نا پٹھان بھائیوں سے ویسے بھی جناب مجھے خاص ایک نسبت بھی ہے پٹھان یہ ویسے بھی امام اہل سنت بھی افغانی پٹھان تھے تو پٹھانوں سے تو ویسے بھی ہے وہ آہ ایک بات کرنے میں اچھا لگتا ہے اچھا جی کیا ہے حسان رضا آف لائن ڈلیور مین یہ آپ کیوں آخ پھاڑ رہے ہیں نور انکل آپ کو کیا ہو گیا طبیعت خراب ہے کیا آپ کی اچھا جی کوئی بات نہیں چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے की میں آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اچھا تو سمانا بھائی اور سنا کیا آپ سنیں کیسے آئے ہیں طبیعت ٹھیک ہے میں کافی دنوں کے بعد آج روم میں آیا بڑی ہمت کر کے آواز میری بریک ہے نور بھائی میری آواز کیا بریک ہے آپ کو بریک آ رہی ہے میری آواز اچھا اگر آپ کو میری آواز بریک آ ہے تو آپ ایک کام کریں پہلی فرصت میں آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں جو کان کا اور آنکھ کا اور ناک کا ڈاکٹر ہوتا نا کسی کہتے ہیں اے این ٹی اسپیشلسٹ اس کے پاس آپ رجوع کریں ٹائم لیں سب سے پہلے اور سب سے پہلے ایز سون ایز پاسبل وہاں جا کر چیک اپ کرائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آپ کی طبیعت بالکل صحیح ہو جائے گی <coughs> دیکھیں جی یہ میرا جو نیٹ ہے نا یہ پا, میں پاکستان کا نیٹ ہے یہ کوئی یو کے کا نیٹ نہیں ہے جو میری آواز بریک ہوگی آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آئے گی یہ یو کے वालों का थकावा नेट नहीं है जो मेरी आवाज आपको सही नहीं आएगी ठीक है ये कराची वालों का नेट है नो वाइस हाँ देखा यूके वालों को कितना बुरा लग गया नो वाइस लिखना शुरू कर दिया تو اور سنیں خاطہ مدینہ بھائی آپ کیسے ہیں یار ویسے آج کل انڈیا انڈیا کی بڑی جناب انڈیا سے ایک مہمان آیا ہوا ہے پاکستان میں اور بڑا جناب شو شرابہ ہو ہے کیا کہتے ہیں میڈیا پہ کہ جناب یہ جناب آج یہاں پر جا رہا ہے تو کل وہاں پر جا رہا ہے تو آج یہاں پر جا رہا خبروں میں بس وہی وہی نظر آ رہا ہے انڈیا کا مہمان تو بس ہمارے لوگ بھی جو نا پاگل ہی ہیں جی بھی یہاں پر اتنے مسئلے ہیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے خود کش حملوں کا مسئلہ ہے اتنے سارے مسئلہ اصل میں لوگ پتہ کیا ہے لوگوں نے کافی عرصے سے بیچارے اتنے ٹینشن میں ہیں نا تو وہ جھوٹی خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے ان کو بس اسی طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جھوٹی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ان کو بس یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کو بس وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے اپنے بھراف نکالنے کے لیے اپنے ذہن کو سکون کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریلیز کرنے کے لیے اپنے ذہن کو وہ اس طرح کی جھوٹی خوشیوں میں جو وہ اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں حالانکہ اس سے کوئی ہوتا فائدہ ہوگا کچھ نہیں ہوتا اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو شخص ہے نا اس کو تو ویسے بھی پاکستان میں گھسنے دینا چاہیے تھا کیونکہ اس نے کہہ دیا بھائی میرا پاکستان سے کوئی ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے میں تو بس اپنے جو شوہر کے ساتھ ہی میرا رشتہ ہے میرا اس ملک کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے ویسا ویسے بھی اس نے اپنے آپ کو بالکل لا تعلق کر دیا جب سے وہ یہاں پر آیا ہے مہمان اس نے اپنے آپ کو لا تعلق ہی رکھا ہوا ہے اور بڑے لوگ اس کو برا والا بھی بول رہے ہیں لیکن بس وہ ہمارے جو شوہر انکل ہیں اس کی وجہ سے وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں ورنہ اس کو کب, کب کا جو جانا وہ ڈنڈے مار اس کو واپس بگا چکے ہوتے انڈیا میں خیر چھوڑیں بات تو کہیں سے کہیں چلی گئی تو فراز بھائی آپ کی طبیعت کی کیسی ہے یار آج کل فراز بھائی ٹوپی پہن کر جو ہے وہ نہیں آ رہے کیا بات ہے فراز انکل ناراض تو نہیں ہوگا یار جو بھائی آپ نے ہمارے فراز انکل کو ناراض تو نہیں کر دیا میں کافی دنوں سے آ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا فراز بھائی روزانہ ٹوپی پہن کر بیٹھے بیٹھے یہ ان کی ٹوپی لگ رہا ہے مجھے میمن بھائی نے چھین ہے یا ویسے میمن لوگ جو نا یہ مجھے بس تھوڑا سا ایسے لگتے ہیں چینا جھپٹی والے لوگ جو होते لوگ نا تو یہ آپ لوگ چینا लोग نہ کیا کریں بھائی کچھ چیز اگر چاہیے تو آپ ایسی مانگ لیا کریں یار یہ کیا طریقہ ہے آپ نے جناب فراز بھائی کی ٹوپی چھین لی ہے اگر آپ کو ٹوپی आपको تھی تو آپ مجھے بیٹی بتا دیتے ہیں میں آپ کو جو ہے وہ سنبھال کر بات کرو ہاں سنبھال کر کیا سنبھال کر تو بات کر رہا ہوں میرے بھائی اس میں کیا ہو گیا اچھا پاکستان لات مارے نہیں جی ہمیں باقی ہم, ہم, ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم انڈیا کو لات مارے انڈیا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم لات مار کر اپنی لات ناپاک کریں ہم اس کو بم ماریں گے سیدھا سیدھا ایٹم بم ٹھیک ہے اٹھا کر ان کے اس میں کہاں پہ جہاں پہ وہ ہے نا اپنا ان کا جو کون سا ہے جہاں ان جان کا وہ نہیں ہے اپنا جو ان کا وہ ہے جہاں پر یہ ان کی وہ ایٹمی اڈا نہیں ہے جہاں پر انڈیا کا وہاں پر اٹھا کر انشاءاللہ شاء پاکستان میں سیدھا ایٹم بم مارے گا ان کے اس پہ فوجی اڈے پہ ہمیں کیا طور پہ لات مارنے کی جناب تو خیر تو بات کرنے کو تو بہت ساری ہیں میں دل چاہ میں آپ سے بہت ساری باتیں کروں لیکن چلے ابھی کافی لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور بھائی آ جائیں گے مائک پہ کتاب کو معلوم میں صرف وہی صرف ہوں گے مائک پہ انہی کو سنے گا آدمی اور واوہ کرے گا ان کی باتوں پر تو ان اللہ تعالیٰ آج میرے میری انگریزی کا ایک بھائی نے مذاق اڑایا تھا اور ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ میری انگریزی کا مذاق نہ اڑائیں ان اللہ ہم قریب آپ مدنی چینل پہ مجھے انگریزی بولتا ہوا نظر آئیں گے ان اللہ آپ مجھے دیکھیں گے انگریزی بولتا ہوا انگلش بولتا ہوا ہُوا چینل پہ آپ ذرا پریشان نہ ہوں ٹھیک ہے تو آ جائیں جناب تشریف لائیے سوانا بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ اصل میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے میں نے جانا تھا بڑا جلدی سوال بھی ضروری تھا اور خان بابا بس آپ آ جائیں حضرت کی مصروف میرا اصل میں سوال یہ تھا حضرت بولٹن بھائی آپ ہیں یار آپ کا سوال پودکی پر تھا میرا شادی پر سوال ہے تو جواب آپ سن لیجیے گا پھر میں رات کو آپ ہوں گے پھر بتا دیجیے گا جی جی جیسے حضرت میرا سوال یہ ہے کہ یو کے میں شادی ہوتی ہے کبھی بھی گرمیوں کا موسم ہے شادیوں کا سیزن ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شادی پر گوڑے گوریوں بھی آ جاتے تھے وہ بھی کھانا کھا لے تھے اور کچھ جو ہوتے ہیں مطلب کہ وہ کفار کے گھروں میں بھی نا گوروں کے گھروں میں بھی کھانا وغیرہ دیواتے ہیں تو یہ کیا جائز ہے حضرت کاسے تو ویسے میں ابھی تو یہ کیا کہتے ہیں ویلکینو کیا اس کو کہتے ہیں یار یہ جو زلزلانی کیا ہے ولکینو تو اس نے تو بہت ساروں کے شادی رکوا بھی ہیں اس حضرت یہ بیٹھے ہوئے ہیں کافی کچھ پاکستان میں پھنس گئے کچھ کچھ کہیں بات گئے مجھے بڑا جی آ رہی ہے چلو چلے تو حضرت یہ میرا سوال ہے تو کیا ان کو شادی کا کھانا دینا ان کے گھر پہنچانا ان کو کھلانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو یہ سوال تھا حضرت میرا السلام علیکم و اللہ تو اللہ حافظ جناب میں خان بابا کی بات سنوں گا تو میں چلا جاؤں گا السلام علیکم کہ تو موجن بھائی نے میرے لیے مائک چھوڑا ہے اب آواز لو نہیں ہوگی اب آواز ٹھیک ہوگی انشاء ٹھیک ہے نا آواز اب ٹھیک ہے جی ماشاء سوال میں سن کے گیا تھا سوال یہ تھا کہ یہ تیزا دسواں چالیسواں جائز ہے کہ نہیں میرا خیال ہے یہی سوال تھا ہاں جی اب سب سے پہلے بات یہ دیکھ لیں یہ چیزیں جو ہیں یہ اشال ثواب ہیں تو آیا اسار ثواب کرنا جائز ہے کہ نہیں اس میں دو, دو مذہب ہیں جو لوگ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کا اپنا عمل ہی کام آتا ہے دوسرے کا عمل جو ہے وہ کام نہیں آتا اس کے لیے قرآن کی آیت لاتے ہیں علیہسان علام صاح انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو خود کرے ہیں یعنی وہ آواز بریک ہو رہی ہے نہیں آواز میری ٹھیک ہے ہاں جی یہ وہ دلیل لاتے ہیں کہ انسان کا اپنا عمل جو ہے جو وہ کرتا ہے وہی جو ہے اس کے لیے ہوتا ہے دوسرے کا کیے کا عمل جو ہے اس کو نہیں پہنچتا لیکن یہ بات جو ہے کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آج بھی جس مولوی کو بھی آپ حجے بدل دیں گے تو وہ اس کو فوراً قبول کر لے گا خاص کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہوگا اور وہ یہ کہے گا ہاں جی کیونکہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں نا اس میں تو وہ فوراً لے لے گا لے کر وہ حجے بدل کر لے گا اور وہ کیا اس حجے بدل کا مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اگر پہنچتا ہے تو دوسری چیزوں کا بھی ضرور پہنچتا ہے حجے بدل کا اگر پہنچتا ہے تو اسی طرح دیگر چیزیں جو ہیں اے, ان کا ثواب پہنچتا ہے جیسا کہ کسی کی طرف سے صدقہ کرنا کسی کی طرف سے دعائے اے, کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ تمام چیزیں جائز ہیں اور صدقے کرنے کے متعلق تو ایک نئی بہت سی احادیث جو ہیں موجود ہیں حتیٰ کہ آپ نے اے, آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کی آیات بھی اس پر موجود ہیں اور علماء کرام کے اقوال بھی موجود ہیں حتی کہ جہاں تک کے شاہ ولی اللہ محدس دے وی رحمۃ اللہ علیہ کبھی تیسرے کا ختم ہوا ہے یہ بات یاد رکھیں ہمارے لیے دلیل میں یہ حجت ہے شاہ ولی اللہ محدس دل وی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ شاہ ولی اللہ محدس دلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کے جن کا تمام بر صغیر کے علماء خواب و بہابی ہوں دیوبندی ہوں جی یا اہل سنت ہوں تمام کے تمام ان کو مانتے ہیں اور اس کا تذکرہ جو ہے شاہ عبد العزیز محدث البی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات شریف میں سفا نمبر اسی پر اس کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے تیسرے دن لوگوں کا وہ خود لکھتے ہیں کہ تیسرے دن لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ شمار سے باہر اکیاسی کلام اللہ جو ہیں وہ پڑے گئے ہیں اکیاسی بار کلام اللہ شریف جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے اس کے شو اتنے زیادہ تعداد میں قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے اور, اور وہ کہتے ہیں کہ اور بھی زیادہ ہوا ہوگا لیکن کلمہ طیبہ جو پڑا گیا ہے اس کا تو اتبار ہی نہیں معلوم یہ ہوا کہ صرف یہ جو ہے ہمارے زمانے میں نہیں بلکہ پہلے زمانے میں بھی, بھی یہ چیزیں موجود تھیں اور ان سے چونکہ وہ تمام آئمائے پاک و ہند کے استاد ہیں اور آپ دیکھ لیں خوہ ہابی ہو دیوبندی ہو اس کی صنعت جو ہے جو شاہ ولی اللہ محدثی رحمتہ اللہ علیہ پر جا کے ختم ہو جاتی ہے پھر یہ ثواب جو ہے وہ ہر طریقے سے پہنچتا ہے اور یہ تیسرا دسواں یہ چالیسواں یہ اشال ثواب ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ تہذیر الناس پڑھ کے دیکھ لیں اس کے صفحہ نمبر چوبیس پر مولوی قاسم ننوتوی دیوبندیوں کا جو سب سے بڑا مولوی ہے جس کو اب قاسم العلوم و بول بل خیرات کا لفظ جو ہے جس کے لیے لکھتے ہیں اور سوانح قاسمی اگر اس کی پڑھیں گے تو سوانح قاسمی کے اس کے دوسرے حج کی جو تفصیل لکھتے ہیں وہ کہتا ہے اپنے لیے وہ حدیث فٹ کرتا ہے انمانا قاسم اللہ ہوتی یہ حدیث اپنے اوپر وہ فٹ کرتا ہے اور میرے پاس سوانح قاسمی موجود ہے جی تو الحمدللہ اللہ العالمین وہ اپنی کتاب تحزی الناس کے صفحہ نمبر چو چوبیس پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے کسی مرید کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا تو آپ نے سبب پوچھا تو بروک مقاشبہ اس نے یہ کہا کہ میں اپنی ماں کو دوزک میں دیکھتا ہوں حضرت جدید جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک لاکھ پچتر بار کلمہ پڑھا تھا اور یو سمجھ کر کے بعض روایت میں اس قدر کلمے کے ثواب ہیں کہ وعدہ مغفرت ہے آپ نے جی ہی جی میں اس مرید کی ماں کو بخش دیا اس کی اطلاع بھی نہ دی بخشتے ہی کیا دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے بشاش ہے آپ نے پوچھا سبب پوچھا اس نے کہا اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ اس نوجوان کے مقاصبے کی صحت جو ہے صحت تو مجھے مجھ کو حدیث سے معلوم ہوئی ہے اور حدیث کی تصحیح جو ہے اس کے مقاصبے سے معلوم ہوگی ہے تو یہ قاسم ننوتوی نے اپنی کتاب رسوائے زمانہ کتاب جو ہے یہ تحزیر الناس میں یہ بات لکھی ہے تو معلوم ہوا کہ دوسرے کا عمل کیونکہ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے کلمہ طیبہ پر لاکھ مرتبہ پڑھا تھا تو اس کی ماں کو ایک لاکھ پچہتر ہزار مرتبہ پڑا تھا تو اس کی ماں کو بخش دیا تو وہ جنت میں چلی گی ہاں جی دوسرے کے عمل سے اللہ تعالیٰ جنت عطا پر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ حج بدل کریں تو قیامت والے دن وہ حاجی اٹھے گا اور اس کو اس کے اس کا اس کا جو ہے نا ثواب بھی ملے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی بھی فرمائی ہے یہ بھی ایک دوسرے کا عمل ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام جو ہے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرما کر اور جانور کو سامنے رکھ کر یہ پڑا اللہ حاضی ہی من امت محمد اللہ یہ قربانی میری امت کی طرف سے ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کی عمارت کے سامنے لے کر دعا کرنا ربڑا تو کبنا کان دسمین اور اب یہ عقیدہ جو ہے اس کو سامنے رکھ کر ہی دعا پڑی جاتی ہے لہذا اگر فاتحہ تیسرا دسواں چالیسواں ناجائز ہوتا تو یہ کام کبھی نہ ہوتے اور نہ ہی ان چیزوں کو کبھی کیا جاتا تو گرامی قدر یہ چیزیں جائز ہیں اور ان کا اصل موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ایک طریقہ ہے آپ اس کو یاد رکھیے گا قرآن کریم نے جو چیزیں منع ہیں وہ فرما دی ہیں اور یہ جو منع نہیں ہے ان کو عام چھوڑ دیا گیا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد برماتا ہے حرمت علیکم کم امات کم و بنا تم و خوات کم و خالات و بناۃ و یعنی یہ پوری آیت کریمہ چوتھے پارے کی آخری آیت جو حرام رشتے تھے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے اور جو حلال رشتے تھے وہ بیان نہیں فرمائے بلکہ ان کو کھلا چھوڑ دیا ہے جو حرام چیزیں تھی اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دی اور الحلال ابین والحرام الحرام ابین اور جو حلال تھی وہ بھی واضح ہیں جو حرام ہے وہ بھی واضح ہیں اور یہ چیزیں جو جن کا ذکر نہ کیا جائے وہ حلال ہوتی ہیں جیسا کہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہے دوسری آیت کریمہ میں یہ بات ہے حرمت علی مل میت الدم الحم الخن اما اہل اللہ جو حرام چیزیں تھی وہ ذکر فرما دی حلال چیزیں جو ہیں وہ عام فرما دی کہ تم مولیے کھاؤ پالک کھاؤ گوبھی کھاؤ گونگلو کھاؤ گوشت کھاؤ فلاں چیز کھاؤ فلاں فلاں چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے عام چھوڑ دیا حرام جو ہے وہ بیان فرما دی ہے تیسری آیت کریمہ یہ ہے یادین امن اللہ تقرب صلا و تم سکارا اور نماز میں نماز جو ہے نہ پڑھنے کی حالتیں جو ہیں نا وہ بیان کر دی کہ یہ یہ حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ باقی سب حالتیں جناب جو ہیں وہ ان, کا ان کو عام چھوڑ دیا گیا تو معلوم قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز حرام فرمانی ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تو جو نہیں بیان حرام کرنی ہو تو اس کو عام چھوڑ دیا جاتا ہے یہ طریقہ اللہ رب العزت کا ہے اب یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی دلیل ایسی لائی جائے جس میں یہ بات موجود ہو کہ جناب یہ یہ چیزیں فلا فلا وقت فلاں فلاں موقع پر یہ حرام ہیں اور اس کے لیے قرآن آیت کی دلیل کی ضرورت ہے اور اسی طرح حدیث کا بھی طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلۃ والسلام سے سوال ہوا حج کے موقع پر کہ یا رسول اللہ کا ہم احرام میں کون کون سا کپڑا استعمال کریں تو حضور علیہ صلاح والسلام نے ارشاد فرمایا تم پر سلے کپڑے حرام سلے کپڑے حرام سلے کپڑوں کی ممانت پرما دی تو معلوم ہوا سائل نے سوال کیا تھا کون سے استعمال کریں حضور نے جو منع تھا وہ منع فرما دیا تو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز منع ہوتی ہے وہ اس کو بیان فرما دیتے ہیں جو منع نہیں ہوتی اس کو عام چھوڑ دیا جاتا ہے یہ اسلامی طریقہ ہے تو اب یہ ہے کہ ہم لوگ آگے رکھ کر اس کھانے پر دعا کرتے ہیں اور مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اس کے لیے جناب والا کوئی دلیل چاہیے یہ بات ہے تو اس کے لیے بہت سی دلیلیں موجود ہیں حضور علیہ السلاۃ وسلام آپ کے سامنے باب المو جناب مشکا شریف بابل معزاد میں حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی انو کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ خجوریں آئیں تو عرض کیا آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرما دیں تو فم ہن سما دالی فی ہن نے ان کو ملایا اور دعائیں دعائیں برکت فرمائی اور اسی طرح مسکاشری بابل موجزات میں فصل اول میں اور بہت سی کتابیں موجود ہیں کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کے سامنے غزوہ تعبوک میں لشکر اسلام کے پاس کھانے کی کمی ہو گئی حضور علیہ سلاۃ والسلام نے تمام لشکر کو حکم دیا جس کے پاس جو کچھ بھی ہو بچا ہوا تو وہ لے آئے تو سب نے جو کچھ جس کے پاس جو کچھ بھی تھا حضور علیہ سلاۃ وسلام کے سامنے لا کر وہ دسترخوان پر رکھ دیا تو فدآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ بالبرکت حضور علیہ سلاۃ والسلام نے اس پر دعائیں برکت جو ہے وہ فرمائی تو یہ دعا فرمانا کھانے کو سامنے رکھ کر یہ حضور علی سلاط وسلام کا طریقہ ہے اور حضور عل سلاۃ وسلام اپنے طریقے سے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کا حکم ہوتا تھا تو پھر کیونکہ وہ ماحوا اللہ واہ یو یو ہوا میرے نبی تو بغیر وہی کے بولتے ہی نہیں تھے پھر اللہ کا یہ حکم بھی ہے حضور علیہ سلاط والسلام کو اللہ کا حکم بھی ہے کہ حضور علی سلاط والم کے سامنے کوئی مال لے کر آتا مان لے کل آتا ہاں جی اللہ نے فرمایا خود مین اموالہم والم قرآن کی آیتیں خود مین اموالہم والم کا تن تو تہ ہرو ہم و تو زکی ہم ہاں جی ان مالوں سے انہیں پاک اور صاف ستھرا کیجیے تو پھر کیا کیجئے جب مال لے لیں یہ نہیں اللہ نے حکم فرمایا مال لے کر پیچھے رکھ لیں یا کہیں اور رکھ لیں بلکہ آپ نے فرمایا ان مالوں کو لے کر اس کو سامنے رکھ کر تو آپ اس پر دعا کریں وسلیال ان سلا ساکن اللہ اے محبوب آپ کا دعا پرمانا ان کے تسکین قلب کی باعث ہے حضور علی سلاۃ وسلام کے سامنے کوئی مال لے کر کوئی صدقہ لے کر کوئی مال لے کر پیش ہوتا تو حضور علی سلاۃ وسلام اس کو سامنے رکھ کر اس کے لیے دعائے برکت عطا فرماتے اور حضور علیہ سلاط وسلام دعا فرماتے اللہ فرماتا ہے آپ کا دعا پرمانا جو ہے ان سلاط کا محبوب یہ جو تمہاری دعا ہے ساکن اللہم ان کے تسکین قلب کا باعث ہے ہم تو سنت مصطفیٰ ادا کرتے ہیں اور جب بھی ایسی چیز ہم ہمیں ملتی ہے تو ہم سامنے رکھ کر لانے والے کے لیے اور اس کے اہل خاندان کے لیے اس کے مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں یہ سنت طریقہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور برے امال سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں ہر بد مذہب کے بد مذہبی سے بچائے ہاں جی یہی ہمارا عقیدہ ہے یہی ہمارا طریقہ ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ